ایک بہت ہی خوبصورت اور زبردست موضوع کے ساتھ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے علم کی اہمیت کس قدر ضروری ہے علم حاصل کرنا کون سا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے کتنا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے انشاءاللہ عزوجل آج ہم اپنے اس سلسلے میں علم کی اہمیت سے متعلق سمجھیں گے اور انشاءاللہ عزوجل مفتی محمد شفیق اتاری المدنی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ ان سے ہم علم کی اہمیت پر مدنی پھول بھی حاصل کریں گے پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں بہت ساری حکایتیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں مفتی قاسم صاحب اپنی کتاب میں بڑی ہی جامع اور خوبصورت ایک واقعہ آپ تحریر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک صاحب کسی بیمار شخص کے پاس تشریف لے گئے جب وہ ان کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ان پر نزا کا عالم تاری ہے ان سے پوچھا کہ موت کی کرواہٹ کیسی محسوس کر رہے ہو تو جن پر نزا کا عالم تاری تھا انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا اس لیے کہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پڑتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے سبحان اللہ موت بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے اور اس وقت اگر کسی چیز میں کام آنا ہے تو وہ پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک میں کام آنا ہے تو درود پاک کی کثرت کیجیے آئیے محبت کے ساتھ درود پڑیے صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار شیطان ایک شخص کے پاس آیا اور انسانی شکل میں آیا جس شخص کے پاس آیا تھا وہ بہت زیادہ عابد و زاہد تھا راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا اور دن میں روزے رکھا کرتا تھا اس طریقے سے اس کے شب و روز گزرتے تھے شیطان اس شخص کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک سوئی کے ناکے سے کیا اونٹ گزار سکتا ہے تو وہ تھا تو بڑا عابد و زاہد لیکن اس نے کافی سوچا اور سوچ وچار کے بعد کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹے سے سراغ سے پورا اوٹ گزر جائے اب وہ شیطان جو ہے وہ ایک عالم کے پاس پہنچا بظاہر عالم صاحب بہت زیادہ عبادت کرنے والے نہیں تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگ جاگ کر عبادت نہ کیا کرتے تھے دن میں روزے نہ رکھتے تھے مگر شیطان نے جا کر وہی سوال اس عالم صاحب سے پوچھا کہ کیا سوئی کے ناکے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی ایک اونٹ کو گزار سکتا ہے تو ان عالم صاحب نے اس شیطان کو دیکھا اور اس انسانی شکل میں جو شیطان تھا اس سے کہا کہ تم مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے میرا رب چاہے تو اس ناکے سے ایک کیا سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ گزار دے یہ فرق ہے جاہل اور عالم کا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عالم بن کر رہو یا متعلم یعنی طالب علم بن کر رہو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بن کر رہو یا ان کو سننے والے رہو فلا خام خامسا مگر پانچ میں نہ بننا کیونکہ ہلاک ہو جاؤ گے علم کی اہمیت کتنی ضروری ہے علم کتنا ضروری ہے آج ہمارے معاشرے میں علم کی بات تو کی جاتی ہے بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ علم سیکھے بغیر انسان ادھورا ہے علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور بالکل یہ بات بجا ہے کہ علم یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے اور مہنگے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے شب و روز محنت کی جاتی ہے پیرنٹس اپنے بچوں کی رات رات بھر ان کو جگا کر تیاری کروایا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ علم حاصل کر لے مگر جس علم کو ہم نے کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا کیا واقعی یہی کامیابی کا ذریعہ ہے انسان زندگی میں بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے پروفیسر بن جاتا ہے مگر اسلام کے بیسک علوم کو نہیں سیکھتا نماز کے فرض کو نہیں سیکھتا غسل کے فرائض کو نہیں جانتا انسان جو ہے بسا اوقات اسلام کی بیسکس کو نہیں جانتا اب وہ کس طریقے سے ایک معاشرے کا اچھا انسان ہو سکتا ہے کس طریقے سے ایک اچھا عبادت گزار بن سکتا ہے علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے قرآن کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے گھر میں موت ہو جاتی ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن بچہ دور کھڑے رہ کر غسل کے معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں بٹا پاتا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کبھی باپ نے سکھایا ہی نہیں کہ مردے کو غسل کس طریقے سے دیا جاتا ہے تدفین کے لیے جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنے کے اسے آتی نہیں کبھی سیکھا نہیں تھا کہ نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز جنازہ کا کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے آج ہم نے علم دین کی اہمیت پر گفتگو کرنی ہے مفتی محمد شفیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں محمد صاحب علم کی اہمیت سے متعلق شریعت مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور اس کے کیا فضائل بیان کیے گئے رہنمائی فرمائیے بسم اللہ علم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی احادیث مبارکہ جی کو دیکھیں تو بکثرت علم دین کے فضائل علم دین کی اہمیت علم دین سیکھنے کی ترغیبات اور علم دین نہ سیکھنے کی مذمت کی گئی ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا الحل یس طب اللہ یامون اللہ علم کیا فرماؤ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا یہ برابر ہیں یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے صحیح. جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں نہ جاننے والے ہیں صح. ان کی آپس میں کوئی برابری کا سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا کیوں علم والے وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے یار فا اللہ الزین امن والذین العلم درجات صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں اور وہ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے صحیح. تو ان کے درجات کو اللہ تعالی نے بلند کیا ہوا ہے واح. اس چیز کی ترغیب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دو ہلکے درس کو آپ نے دیکھا جی ایک جگہ کچھ لوگ گروہ بیٹھ کر ذکر اللہ کر رہے ہیں اور دوسرے گروہ کے پاس گئے تو وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں یعنی وہ دین کی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بیٹھ جاتے تشریف فرما ہوتے اور ارشاد فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا و اللہ قاسم اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں سبحان اگرچہ یہ حدیث مبارک اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسط رکھتی ہے لیکن بطور خاص اس کو باب علم میں بھی بیان کیا جاتا ہے اس حدیث کو اور ایک بطور خاص علم جو کہ انبیاء کی میراث انبیاء کی میراث وہ درم اور دنانی نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث وہ علم ہے اور یہی علم انہوں نے اپنی امتوں کے لیے بطور وراثت اور ترکا کے چھوڑا ہوتا ہے جس کو آگے امتی سیکھتے ہیں اور وہ آگے دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکثرت ترغیبات ارشاد فرمائی انسان علم کے بغیر یعنی اس کی مثال گویا کہ یوں بھی دی گئی ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا بغیر علم کے عبادت کرنے والا ٹھیک ہے اس کو ایک سمجھانے کے لیے صرف مثال دی ہے हुँ. کہ وہ اس جانور کی طرح کہ جو ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا صحیح. ہے اور وہ اپنے زوم اور گمان میں سمجھتا ہے کہ آج سارا دن چل چل کے میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا صحیح. لیکن جب شام اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی جائے تو وہ وہی کنویں کے ارد گرد کھڑا ہوا عضب ہے عضب تو کہا گیا بغیر عضب علم کے یعنی عبادت کرنے والے کی مثال اس مشقت بھی, بھی, بھی کر رہا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود اس کے وہ اعمال ان اس کیفیات کے نہیں ہے ان تقاضوں کے مطابق نہیں ہے جو شریعت مطالعہ کو مطلوب ہے تو اس کو یہ کہا گیا کہ یہ وہی کھڑا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا اس کی مثال اس طریقے سے نیوز پر دی جا سکتی ہے کہ بندہ اپنے اوپر پانی تو بہالے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں کس طریقے سے غسل اور کس طریقے سے وہ کیا حرکات ادا کرے گا تو اس کا غسل ادا ہوگا اسی طریقے سے اگر نماز کو لیا جائے نماز میں کب اس نے تقدیر تحریمہ کہنی ہے کب کاعت کرنی ہے کتنی کراعت کرنی, کرنی ہے کن مخارج کے ساتھ کرنی ہے یہ جب تک اس کو پتا ہی نہیں ہے اس نے سیکھا ہی نہیں ہے جی اور کھڑا رہ کر اس نے نماز کیسے انداز تو ادا کر لی ہے وہ ادائے تو ادا کر لی لیکن جو معاملات اس میں جو فرائض و واجبات ہے اس کا علم ہی نہیں ہے تو اب وہ اس سے محروم رہا جی ہاں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی اس طرح کے تو بڑے بڑے وفود آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم تربیت حاصل کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان جی آپ نے اپنی حدیث مبارکہ یاد رکھ کر آگے پہنچانے والے کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ترو تازہ کر دیں جو میرے کال کو سنیں اور اسے یاد رکھ کے آگے پہنچا دے یعنی اس کے لیے دعا فرمائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس آدی سے مبارکہ یاد کر لیتا ہے واہ واہ اسے ارشاد فرمایا گیا قیامت کے دن میں اس کی شفا فرما سبحان اللہ، سبحان یعنی علم دین اور پھر علم کے لیے فرمایا گیا دو حریس تو کبھی وہ سیر نہیں ہوتے صحیح مال کا حریث اور علم کا حریث جو علم کا حریث بن جاتا ہے جس کو علم کی طلب ہو جاتی ہے علم کی تمنا رکھتا ہے علم کے پیچھے وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے صحیح پھر وہ اپنی نہ نیند دیکھتا ہے پھر نہ اپنے کام کاج دیکھتا वा ہے वा وہ वा اسی طرح اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے اور اس کا شب و روز ان کتابوں سے اور علم سیکھتے سیکھتے اسی انداز سے ان کا جو ہے وہ گزرتا ہے گزرتا, گزرتا امام محمد علیہ رحما آپ ایک مرتبہ بستر پر لیٹے ہوئے اور لیٹے ہوئے اور ساری رات اسی طرح گزار دی صحیح ہے اور پھر صبح اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے وزو نہیں کرنا جی فرماتے میں سویا نہیں ہوں میں ساری رات تو میں علم دین کے اسی تفقو میں لگا رہا ہوں سوچو بچار اور میں نے اس طرح لیٹے لیتے میں نے کتنے مسائل کا استعمال کیا تو یعنی ان کی پوری پوری رات ہی اسی تفقو کے اندر گزر جاتی غور و فکر میں گزر جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ ہے دین میں اس کو تفقو مل جاتا ہے دین کی سمجھ بوج اسے ملتی گئے تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے ایک مسلمان کے لیے زینت وہ علم دین زینت ہے اور یہی علم دین ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے اعمال درست بجا لا کر آخرت کے اندر اپنی کامیابی سے سرفراز ہوگا اور اگر اسی کے اندر کمی اور کوتا ہے تو پھر بہت سے معاملات کے اندر کمی اور کوتاہیاں باقی رہ جائیں سب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ علم کیوں فرض جو ہے وہ کیا گیا اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہیں کیا علم جو ہے وہ فرض کیا گیا دیکھیں علم دین کے بارے میں یہ بات تو واضح آدمی دنیا کے اندر بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو پہلے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کرتے ہیں جی اس کے بارے میں ہم کوئی ہنر تو سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس تک پہنچیں گے اس, کے اس کا پورا نالج ہمیں ہونا ضروری ہے تبھی ہم کما حقوق و کام پورا کر سکیں हुँ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا و ماں خلط الجنا والے انسا اللہ کہ جن اور انسان کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے है کہ है یہ اللہ کی عبادت کریں گے اس نے ان کو हुँ. پیدا کیا اب جن اور انسان ان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے है اور है عبادت جو ہے بغیر علم کی ہو نہیں سکتی ہے صحیح. یعنی عبادت کیسے ممکن ہے کہ جب آدمی کو اس چیز کے بارے میں علمی نہیں ہے صحیح. یا ان احکام کے بارے میں جی. یا اس انداز اور طریقے کے بارے میں کہ ان کو کیسے میں نے عبادت کو لے کے جانا ہے صحیح. تو اس وجہ سے ایک مسلمان پر ایز اے مسلم یہ علم دین سیکھنا اس پر لازم ہے جی. اور کتنا لازم ہے اس کی اگرچہ تفصیل اور تشریح بیان کی گئی ہے جی. لیکن کم از کم جو معاملات وہ بچا لا رہا ہے ان کو یہ سیکھنا تو اس پر لازم ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری باتیں اپنی تفسیر میں اشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بارے میں گویا کہ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا اور بغیر علم کے عبادت ممکن نہیں ہے آدمی سے ہو سکے اللہ تعالیٰ نے مجھے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو جب مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی فرما برداری والے کام کون سے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جو نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے تو میں اس, اس حکم پر کیسے عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم آئے دیا آئے ہے تو جب مجھے نعمت کا ہی احساس اس طرح نہیں ہوگا اور اس کا شکر کیسے بجا لانا ہے اس کا پتہ نہیں ہوگا تو, ہی تو ہی میں وہ شکر والی عمل حکم پر کیسے میں عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصیبتوں پر صبر کا حکم دیا ہے اور اس صبر پر اجر کی فضیلت فضیلتہ فرمائی ہے تو جب ہمیں اس کما حکو صبر کے بارے میں ہی معلوم نہ ہوگا تو ہم کیسے اس کے بارے میں صبر کریں پھر آخر میں آپ نے فرمائی بات یا ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم دیا ہے ہم شیطان شیطان ہمارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے واضح اس کو بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس سے ہم نے بچنا ہے تو جب اس دشمن کی دشمنی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا کہ اس کو کس کس چیز سے ہمیں اس کے अपने پیش سے ہم نے اپنے آپ ہاں کو بچانا ہے تو, تو یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے تو یہ چند ایسی وجوہات بیان کی کہ آدمی کا گزر بسر رہن سہن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادات ہوں یا معمولات ہوں اس کی عام روزمرہ کی زندگی ہو یہ بغیر علم دین کے صحیح طریقے سے گزرے ایسا نہیں ہو سکتا جس کو علم دین کا نور ملا ہے وہی انشاءاللہ اپنی اسی زندگی کو نورانی بنا سکتا اور اچھے انداز سے چلا سکتا جب بندہ علم والا ہو جاتا ہے تو وہ بڑا مرتبے والا ہو جاتا ہے ایک بار ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص گیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنے پاس کوئی نوکری پر رکھ لو مجھے کوئی خدمت پر اپنے پاس وہ رکھ لو بادشاہ نے جب اس کا انٹرویو لیا تو اسے کہا کہ تیرے پاس علم نہیں ہے پہلے جا علم حاصل کر وہ گیا امام غزالی کے پاس اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے علم علم حاصل کیا جب وہ علم والا ہوا چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اسے یاد کیا اور اسے پھر دربار میں حاضر ہونے کا یہ حکم سنایا جب وہ شخص علم حاصل کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے اس سے گفتگو کی اب اس کی گفتگو کا انداز نرالا تھا تو اب بادشاہ نے کہا کہ تو میرے پاس جاب پر آ جائے یعنی میری خدمت کے لیے اب تو اوکے ہے اب تیرے پاس وہ علم موجود ہے جس سے تو میری خدمت کو اچھے انداز کے ساتھ کر سکتا ہے لہٰذا اب چونکہ وہ علم والا ہو چکا تھا اس نے بادشاہ سے معذرت کر لی کہ بادشاہ اب میں آپ کی خدمت کرنے سے کافر ہوں اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت کروں تو جب بندہ علم والا ہو جاتا ہے تو وہ اہمیت والا ہو جاتا ہے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف کال سنادرین میرا نام عبدالرحمٰن اطاری میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے آپ کا سلسلہ علم کی کہکشا ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا اور نالجبل سلسلہ ہے اللہ کریم اس طرح کے سلسلے اور مدنی چینل کو مزید بلندی عطا فرمائے نظر بس محفوظ فرمائے حضور آپ سے میرا سوال ہے دنیا میں تعلیم سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور باقی وقت نہیں بچتا کیا کیا جائے ہر آدمی مدرسے بھی نہیں لگ سکتا کوئی حل ارشاد فرما دے جی مجھتا یہ تو بچے بچے کا سوال ہوگا کہ بچہ صبح سے لے کر شام تک اسکول تو جاتا ہے بہت سارے اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پیرنٹس نے بہت زیادہ ان کو بیزی کیا ہوا ہے اب علم دین کے لیے وہ مدرسے جانے کا وقت <تصفح> بھی نہیں ہے تو اب علم دین کس طریقے سے حاصل کیا جائے اس کا کو کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں دیکھیں یہ تو انہوں نے ایسے عام ایک جنرل بات کی تمام <تصفح> کے حساب سے کہ علم دین سیکھنا دنیاوی تعلیم بھی کی طرف ہیں صحیح وہ صحیح اتنا ہی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس گویا کہ وقت نہیں بچتا یا اتنا وقت نہیں کہ ہم باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر ہم ایڈمیشن لے سکے اور صحیح مدرسے صحیح میں پڑھنا شروع کر دیں صحیح صحیح دیکھیں دنیاوی تعلیم اپنی جگہ ہے شریعت مطالعہ نے دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کیا لیکن اس کی چند شرطیں سرے شریعت کے مطابق شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ تعلیم ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے اپنے فرائض کے اندر کسی کا ترق لازم نہ آ رہا ہو ٹھیک ہے صحیح اب ایک مسلمان کے لیے جو علم سیکھنا हुँ. کتنا علم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے جی یعنی جس سے اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے محفوظ है. ہو جائے ٹھیک ہے پہلی بات عقائد کے حوالے سے صحیح کہ وہ اتنا علم تو اس کا ہو کم از کم کہ وہ اپنے عقیدے بہتر بنائے ہوئے اور اس پر استحکام مستقیم ہے استحکام رہ سکے جی رہ سکے ٹھیک اس کو کسی طرح کی بد مذہبی یا گمراہی کی طرف نہ اس کا میلان ہو نہ اس کی طرف جائے ٹھیک پھر عقیدہ درست ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر امال کا درجہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب عقیدہ ہے پھر امال ہیں ٹھیک ہے جو آدمی عبادات کے طور پہ بجا لاتا ہے صحیح پھر عبادات کے بعد یعنی یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات آ جاتے ہیں دنیاوی زندگی کے معاملات میں اس میں کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہے ملازمت بھی ہے گھر کے معاملات بھی ہیں عام گھر کے خانہ داری کے معاملات بھی ہیں صحیح تو یہ ساری چیزیں ان معاملات کے اندر ہیں صحیح تو ہمیں دین اسلام نے جو حکم ارشاد فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریدتون اللہ کل مسلم تنہی کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے لیکن وہ فرض کتنا فرض گئے صحیح ایک اور روایت میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح بیان کر کے فرمایا گیا کہ وہ آکام کو جان لے نماز روزے کو وہ جان لے صحیح. اور حرام اللہ کی حدود کو جان لے حرام اشیاء کو جان لے हुँ. تو یہ وہ عموماً جس کے اوپر یعنی جس کام کا کرنا فرض ہے آدمی کو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے صحیح. جس کام سے بچنا فرض ہے تو اس طریقے سے یعنی جو فرائض کی کیٹیگری میں آئیں گے وہ فرض سیکھنا جو واجب کے ہے وہ واجب ہے جو سنت اس کا درجہ سنت موقعہ تک آ جائے گا باقی کئی مستحبات ہیں تو ان کا درجہ استحباب کی طرف چلا جائے گا صحیح تو اتنا تو آدمی ہر کوئی کچھ نہ کچھ اپنے معاملات سے وقت اس کو ضرور نکالنا ہوگا صحیح کہ ایز اے مسلم اس کو جتنا علم یعنی ایک بالی شخص ہے تو اس کو اپنے کے مطابق وہ کم از کم اپنی نماز درست پڑھ لے وہ روزہ ہے تو روزہ درست طریقے سے صحیح رکھ لے وہ اگر شادی کرنے جا رہا ہے تو کم دوسرا از دوسرا کم دوسرا نکاح اور گھر کے معاملات کے اندر میاں بیوی بی کے ان حقوق, حقوق, حقوق اور ان معاملات کے اندر اسی طرح کوئی اور معاملات اس کے اوپر کرنے ہیں جا رہا ہے تو بزنس سے کے یعنی شریعت یہ تو نہ ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ بالکل وہ چھوڑ کے آپ مدرسے میں آ کے بیٹھ جائیں صبح سے لے کر شام تک علم آ, سیکھیں اگر صحیح. آپ کرتے ہیں تو فاطیہ بہت اچھی بات ہے یہ صحیح. تو آپ کو عجم دین کی فضیلتیں ملیں گی بالکل صحیح. لیکن دنیا کے معاملات کیا صحابہ کرام علی میردوان نے یہ سارے معاملات کو ترک تو نہیں کیا تھا صح. وہ بھی یہ معاملہ چلا رہے تھے وہ صحیح. بھی کرتے تھے صحیح. بلکہ خوبصورت انداز سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اپنا پارٹنر لگا. جن کو ساتھ بنایا ہوا تھا صح. صح. ان کے ساتھ ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن آپ رہو گے دکان پہ آ... تجارتی معاملات کے اندر اور جی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا اور یہاں علم سیکھتا رہوں گا دوسرے دن میں جاؤں گا اور آپ نے سیکھنا ہے پھر ہم رات کو بیٹھیں گے تو جہاں کاروبار کا حساب کتاب ہے یہاں یہ جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ کو دوں گا مشق بھی کریں گے یہ بھی वा پورا مشق کریں گے वा वा اور وہ پوری باتیں ان کو سکھائی جائیں گی تو ایسی دوستی ایسے تعلقات آج کل تو کوئی مشکل رہا ہی نہیں کام سے یعنی پھر بھی یہ ہماری ایک طرح کی ایک طرح کی کوتا ہی اس کو کہا جائے گا کہ اتنے اسباب جتنا علم آج کے دور میں سکھایا جا رہا نا شاید اس کی پہلے جتنا آسان نا. بھی ہے مفصف جی کتنے ذرائع ہاں موجود ہیں بندہ جائے جا جتنی امپورٹنٹ ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں دیتے ہیں صبح بچے کی صبح بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگائیں گے اس لیے نہیں جگائیں گے کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے گی لیکن صبح بچے کی وین نے اگر آنا ہوگا ٹائم پر تو اب اس سے بچے کی نیند خراب ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوگا اسے ٹائم پہ اٹھا دیا جائے گا کہ بھائی وین نکل جائے گی وین نکل جائے گی تو اسکول مس ہو جائے گی اسکول مس ہو جائے گی تو تعلیم پر حج ہوگا جتنی اہمیت ہم دنیاوی علوم کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت اگر دین کے علوم کو دی جائے تو بندہ کتنا عالم بن سکتا ہے کتنا علم سیکھ سکتا ہے اس سے عادی کیا چوتھا حصہ بھی اگر دے دیتے دیتا آپ نے تو یعنی اگر اتنا بھی اگر آدمی کر لیتا اتنی کوشش تو کرتا تو جب روزانہ کی بیس پر اتنی کوشش ہوتی تو آج تک بہت بہت زیادہ علم سیکھ چکے ہوتے اچھا بعض وقت لوگ سیکھتے بھی ہیں رہتے ہیں کہتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں صحیح اچھا جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھتے صحیح اپنی من پسند کی بات یعنی دینی کسی کو مزہ آتا ہے کہ میں دینی واقعات کیا پڑھوں پڑھو پڑھو دین پڑھو دینی قصے پڑھوں گا سیرت پڑھوں اب وہ یہی کہتا ہے میں کس پڑھ رہا ہوں وہ دین صحیح. ہی پڑھ رہا ہیں بالکل صحیح ہے اور وہ ایسے دین ایسے ہی موضوع پہ بیان بھی سن رہا ہے ایسے ہی موضوع پہ کوئی کلپ سن رہا ہے ایسے ہی موضوع کی جستیوں میں رہتا ہے صحیح تو وہ اس نے اپنے آپ کو یعنی گویا کہ اپنے آپ کو تسلی بھی دی کہ میں دین پڑھ رہا ہوں لیکن شریعت متعارہ کو اس سے کیا تقاضا ہے جی وہ اس طرف نظر کرنی چاہیے یہ سب سے مقدم ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے پہلے ہم کس چیز کو سیکھیں اور کتنا ہم اس کے بارے میں وقت نکال کر اس چیز کو ہم سیکھ لیں اب جیسے نماز ہے تو نماز کا معاملہ ایسا پینڈنگ میں تو نہیں ڈالا جا سکتا کہ یعنی جیسے چل رہا ہے ایسے جیسے ہی چلتا رہے میں اتنی دیر اپنا اس طرح شوق پورا کرتا رہوں گا صحیح صحیح یہ واقعات یا قصص کی صورت میں میں اپنا شوق پورا کروں گا صحیح صحیح آج کل ذرائع بہت آسان ہے ہمارے جو بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی اور دیگر ناظرین کو بھی دی یہ دی ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ جو جو مسائل ہمارے ساتھ معاملات ہیں ہمارے پاس کتنے ذرائع وسیع ذرائع آج کل ہیں علماء یہ دارالسل سنت ہیں ان کے فون نمبرز ہمارے پاس دی موجود دی ہیں میل ایڈریس موجود ہیں اس کے علاوہ دارو دی لسائل دی لسائل سنت کا, اسلامی کا اور اسلامیہ خود یہ پورا مدنی ماحول جو آئے آئے ہے آئے آئے آئے اتنی صورتوں میں مدنی قافلے کی صورت میں کئی کورسز کی لگا صورت لگا میں چھوٹے چھوٹے کورس رکھ دیے بالکل یہ سات دن کا کورس ہے نماز کورس کر لیں بھائی یہ کورس کر لیں یہ روزے کا کورس کر لیں لگا لگا لگا لگا اگر آپ لگا لگا آپ مسجد میں نہیں آ سکتے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی تو آپ کے گھر میں داخل ہو کے آپ کو سکھانا چاہتی ہے ٹیکنالوجی کا کتنا پیارا استعمال دعوت اسلامی کر رہی ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ اللہ کی رحمت سے اس وقت دنیا کے ایٹی سکس ملکوں میں قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے جہاں قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے وہی دیگر 26 شعبجات میں وہ مختلف انداز کے ساتھ تربیت کر رہا ہے مثال کے طور پر آپ نے نکاح کرنا ہے آئیے مدرسہ المدینہ کو جوائن کیجیے آدھے یا ایک گھنٹے کی کلاس ہے آپ اس کلاس کو جوائن کیجیے نکاح کے مسائل سیکھ لیجیے اسی طریقے سے اگر آپ نے حج کرنا ہے حج کے دنوں میں اللہ کی رحمت سے وہ کورسز بھی کروائے ہی جاتے ہیں تو کتنا پیارا دعوت اسلامی نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آ ہمیں علم دین سکھانا چاہتا ہے بس کاش کہ ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں ایک اور کال دے دیجئے سلسلے میں وہ بات کر رہے تھے کہ غسل کا طریقہ وہ بتایا نہیں ہے چلیں جی آپ کو غسل کا طریقہ غسل کا طریقہ ویسے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تین دن کے لیے ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلہ کر لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کو غسل کا طریقہ بھی آ جائے گا صحیح انداز کے ساتھ وزو کرنا بھی آ جائے گا صحیح انداز کے ساتھ نماز پڑھنا بھی آ جائے گی نماز کی تلاوت کا بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنی امپورٹینٹ ہے غسل کے تین فرائض ہیں جی جو سب سے اہم اور اس میں یہ ہے کہ کلّی کرنا ٹھیک اور وہ کلّی اس انداز سے نہ صرف یہ کہ صرف منہ میں پانی ڈالا اور اس کو ایک دو جو کر کے ختم کر دیا جی نہیں بلکہ کلی اس طریقے سے کریں کہ دانتوں کے آگے پیچھے یعنی پانی کو جنبش دیں صحیح. جس سے یہ ساری آگے پیچھے جو ہے نا وہ اچھی طرح کلی ہو جائے صحیح. اور روزانہ تو گرگرا بھی کیا جائے صحیح. اس میں گرگرا یہ ہے کہ پانی کا جو چلو لے کے ڈالنا صحیح. اور پھر اس کو اپنے گلے کے اندر اس کو جنبش دینا حرکت دینا صحیح. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور ناک میں پاڑی کی ناک کی ہماری جو یہ تمام نرم ہڈی جہاں تک مو سخت شروع ہوتی ہے تو یہ نرم ہڈی تک اس کا پورا حصہ اچھی طریقے سے تر ہو جانا تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے صحیح اور صحیح یہ تو وہ ایک بنیادی فرض ہے فرض چیزیں ہیں کہ جن کو ہر ایک کو سیکھنا ضروری, ضروری ہے اور عمومی طور پہ ہم تو شاید عام روٹین میں تو لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس تولیا شیمپو اور صابن لیا تو باقی نہ لیا جب تک شیمپو تو لگایا تب تک ہوگا لیکن ان کے فرائض کو تسلی سے کلی کرنے ناک میں پانی چڑھانا صحیح صحیح اور تیسرا فرض تمام بدن پن پانی کو بہانا اب وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اس میں پورے اپنے جسم کو اور جسم کے وہ حصے کے جہاں بطور خاص توجہ کیے بغیر بعض پانی نہیں پہنچتا تو ہر جگہ پر پانی کو پہنچانا یہ غسل کا تیسرا فرض ہے باقی چیزیں جو اس کی سنت سنتوں میں سے بیان کی گئی وہ الگ ہیں تو جی پورا اس کا میرل سنت کے اس رسالے میں پوری تفصیل اور ڈیٹیل موجود ہے اور نماز کے, آقام کے, کے آقام, آقام, آقام, اقام کے اندر پھر اس میں وہ بطور خاص احتیاطیں بھی موجود ہیں جی کہ جو بعض اوقات جگہ خشک ہیں بے جاتی توجہی میں اگر بے توجہی اس میں ہوتی ہے تو وہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے وہ سب کے لیے تمام مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی مفید ہے جی ایک اور کال دے دیجیے عبد المنان عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ علم کی کہکشاں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو جزا خیر عطا فرمائے آمی. میرا مفتی شفیق صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر علم دین نہ ہو تو اس کا عبادات پہ اثر پڑے گا اور کیسا اثر پڑے گا اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتا علم دین نہ ہونے کی وجہ سے عبادات پر اثر پڑنا بالکل پڑے گا بہت بڑا پڑے گا یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی اثر پڑے گا کہ گویا کہ وہ عبادت کی ہی نہیں گئی اب عبادات کا معاملہ ہو یا عام بھی معاملات, معاملات زندگی ہو علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے بڑے آدمی نقصان کر بیٹھتا ہے عبادت میں جیسے مثال کے طور پر یہیں ہم ابھی غسل کی بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر ایسی غلطی کر رہے تھے وہ شخص جن کو نماز پڑھتے دیکھا جی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کتنے سالوں سے ایسے نماز پڑھ رہے چالیس سال سے کہا چالیس سال کی تمہاری نماز نہیں ہوئی اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آئی تو تمہاری یہ موت طریق محمدی یعنی حضور اسلام کے راستے پر نہ ہوئی تو ہوتا ہوتا یعنی اللہ اتنی اللہ بات آپ نے ارشاد فرمائی فرمایا تم اتنی واضح نماز کے اندر یہ غلطی کر رہے ہو تو پھر ان کی صلاح کی ان کو سمجھایا بات یہاں یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بعض اوقات اپنی نمازیں بھی محنت بھی, بھی ہو دا رہی دا دا ہے لیکن وہ نمازیں حقیقی معنوں میں اس طرح ادا نہیں کی جا رہی جس طرح شریعت مطالعہ کا جی. تقاضا ہے اسی طرح آپ آگے آ جائیں عبادت کے حوالے سے آپ زکوت ہیں جی زکات ہر آدمی نکالتے جی ہیں جو صحب نصاب ہیں جی بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے جی ہیں وہ کیسے کہ اپنی عقل کے مطابق اس طریقے سے زکات کو استعمال کر دینا جی جس جہاں شریعت مطالعہ نے حکم نہیں دیا یا جس سے ادا نہیں ہوگی جی ایک آدمی بہت پہلے کی بات ہے جی تو آئے انہوں نے مسئلہ پوچھا جی مسئلہ یہ پوچھا کہ میرے ہاں میری بہنوی کا انتقال ہو گیا صحیح تو میرے, میرے پاس گنجائش ہے اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری بھانجیاں جو ہیں وہ ابھی دس سال بارہ سال کی عمر کی ہیں صحیح اور چار پانچ چھ سال بعد مجھے ان کی مدد کرنی ہوگی صحیح شادی لائق ہو شادی کے لائق اب میں نے کیا کیا کہ اس سال سے لے کر میں نے اپنی زکات کو اپنے پاس الگ جمع کرنا محفوظ کرنا شروع اب وہ بتا رہے کہ جیسے ڈیڑھ دو لاکھ روپے زکات تھی سالانہ ان کی بھائی کی اب وہ محفوظ ہوتی ہوتی ہوتی جب اتنے سال پانچ چھ سال گزرے تو اب ان کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ بن گیا صحیح. انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ فکر نہ کیجئے آپ یہ کام کریں باقی شادی ہال کا معاملہ کھانے پینے کا معاملہ وہ میرے ذمے صحیح ٹھیک ہے اب یہ آدمی نے یہ کام کیا کہ ان کے یہ سارے اخراجات اپنے ذمہ لیے اور وہ شادی کی ڈیٹ طے ہوئی اور اس میں انہوں نے ہال کی مد میں کچھ گاڑیوں کی مد میں کچھ کھانے کی مد میں وہ سارا پیسہ ہر طرف بہت اچھی ایک شہرت ہوگی کہ ماموں نے بڑی خدمت کر دی ماموں نے بڑے اچھے انداز سے شادی کے معاملات آگے جو ہے وہ صحیح انداز سے فرائض دے دی گئے لیکن پھر ان کو کسی نے ایسے انہوں نے اپنے کسی دوست سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ ضرور دارالتال سننے چاہیں آپ مشورہ کریں اس بارے میں اب جب ہمارے پاس ہے تو بات یہ کی گئی کہ اللہ کے نیک مندے اے حی حی آپ نے اپنی عقل کے ذریعے یہ فیصلے کرتے رہے ایک تو گناہ یہ ہوا کہ زکات سال ب سال دینا لازم ہو جاتی ہے اس کو اب روکنا جائز نہیں ہوتا بلا ازر شریف اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی صحیح ایک آپ اس گناہ میں مبتلا ہوئے پھر بلاخر زکوات ادا بھی نہیں ہوئی نہیں جو دس بارہ لاکھ روپے آپ نے خرچ کر دیے وہ تو آپ نے شادی حال میں خرچ کر دیے در جس کے اندر کسی مستحق زکات کو مالک بنانا ہے وہ پایا ہی نہیں گیا وہ بنایا ہی نہیں وہ بنایا آپ ذرا غور کریں کہ اس وقت یعنی کتنے دس بارہ لاکھ روپے کا نقصان مالی نقصان بھی ہوا عبادت کا بھی نقصان ہوا زکات بھی ادا نہیں ہوئی آدمی گناگار بھی حالانکہ یہ کام جو کیا تھا وہ ثواب سمجھ کے کیا گیا تھا اچھی نیتیاں سمجھ کر اور اپنی زکات کی ادائیگی ان کا نہ کتنا بڑا نقصان اس طرح کئی عوصے ہوں گے مجھے دو تین ایسے کام ہیں دو تین ایسے کام جن میں عمومی یعنی مشاہدہ یہی ہے ایک شادیوں کا نام جی مکان کی خریداری جی اور علاج جی معلجہ علاج معلجہ جی جی تین جی جی چیزوں جی کے اندر عموماً لوگ اپنی زکاتیں گویا کے ضائع کر دیں ڈائریکٹ پے کرنے کی کوشش جی کرتے جی ہیں اس لیے, اس لیے کہ اس میں, اس میں بھی ایک معاملہ ہے مساف اس کی بیسک وجہ کو اگر دیکھا جائے کہ کیوں یہ مستحق کو ہاتھ میں نہیں دیتے اور جا کر ان اداروں میں جا کر پے کرتے ہیں اس کو اگر لے لیا جائے بچوں کی اسکول کی فیسیں یہ بندہ کہے گا کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ بھجوا دوں گا فیس اپنے ہاتھ سے پے کر دوں گا آپ اپنے بچے کو بھیجتے رہے اچھا جو فیس پے کی اب یہ زکات سے پے کی اب یہ زکات جو ہے وہ ادا کرنا نہ ہوئی اس لیے کہ اس نے مستحق کو ہاتھ میں دیے نہیں اسی انداز کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے میڈیسن کا کہا تو دوائی, دوائی خانے میں علاج کروا دیں گے بڑا علاج کروا دیں گے آپریشن تک کروا دیں گے لیکن ڈائریکٹ جا کر ہاسپٹل میں پیسے دیں گے جو مریض تھا حالانکہ وہ زکات کا مستحق تھا اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے تو یہی مسئلہ نہ سمجھا جی کہ زکوت کی ادائیگی کے لیے کیا شرط ہے اور کیسے ضرورت اچھا بات ہاتھ میں دے دینے سے بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے اب ہاتھ میں دے دی تملی کر بھی دیكن وہ سامنے والا وہ مالک بننے كا حق حال ہی نہیں ہے یعنی نہیں بہت لوگ آتے ہیں دو لاکھ روپے ہو چکے ہیں میرے پاس شادی کا تین لاکھ روپے خرچہ ہے سامنے والا بھی کہتا ہے ہاں یہ بہت بڑا کام ہے مجھے کرنا ہے شادی ہو جائے گی ایک بچی جو ہے اپنے گھر کے ہو جائے گی وہ ہی ایک لاکھ روپے دے دیا اب دو لاکھ کا آدمی پہلے مالک ہے اس کو ایک لاکھ کیسے زکاط یوں دی جا سکتی ہے تو کم از کم ہم اپنے ان دینی معاملات کے لیے علم ضرور سیکھے یہ اس میں علم نہ سیکھنے کا نقصان یہ ہے کہ جو لینے والا تھا لے کے چلا گیا جی اچھا اس نے اپنا کام نکال لیا جیسے تیسے بھی دی تھا آپ نے اس کا احساس کیا جو بھی کیا لیکن آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور بار بار وہ یہ کہ آپ ایک اللہ کے فرض کی عدم ادائیگی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے حالان ہیں حالانکہ وہ کام بھی کر بھی رہے ہیں کر بھی, بھی پیتا رہے ہیں وہ پیسہ کر رہے ہیں خرچ ہو رہا ہے آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گناہگار ہو رہے ہیں اور وہ چیز آپ کے ذمے پر باقی رہ جاتی ہے مجھے یاد ہے ایک اسلامی بھائی کو دارالفتہ لے کے گئے اور ان, انہوں نے جب بتایا کہ میرا زکات تو ان کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ نکلتی تھی کروڑوں میں ان کی زکات نکلتی تھی اور جب انہوں نے اپنا انداز بتایا تو اب مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس انداز کے ساتھ کتنے سال سے آپ زکات دے رہے ہو تو اس نے بتایا میں بارہ سال سے کنٹینیو اسی انداز کے ساتھ زکات دے رہا ہوں اور بڑی ہینڈسم اماؤنٹ دے رہا ہوں اب مفتی صاحب نے بتایا اللہ کہ اللہ آپ کی زکات ایک روپیہ بھی ادا نہیں ہوئی آپ کو پچھلے بارہ سال کی زکات اور ساری اماؤنٹ یہ پھر سے ادا کرنی ہوگی تو اب یہ علم دین کی کمزوری علم دین نہ سیکھنا حالانکہ بندہ عمل بھی کر رہا ہے قربانی بھی دے رہا ہے اس کے باوجود علم کی کمی کی وجہ سے اس کا وہ عمل پورا نہیں ہو رہا لہٰذا علم دین حاصل کرنا علم دین سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے مجھ علم دین سیکھنا یہ کہا تو جاتا ہے کہ علم دین سیکھا جائے لیکن علم دین کی علم کی جو ہے کوئی انتہا تو ہے نہیں اب کتنا علم سیکھا جائے کہاں تک سیکھا جائے کب تک سیکھا جائے دیکھیں بعض جو ہم نے ابتدان جیسے عرض کیا کہ جتنا علم اس کے لیے حسب حال ہے جی یا جو وہ کام کرنا چاہ رہا جی ہے کم از کم اس کے بارے میں تو اس کو دینی علم یہ سیکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے اب وہ کام اگر فرض کے درجے میں ہے تو اس کے اوپر یہ کام اتنا علم تو فرض ہو جائے گا پھر اگر کام وہ واجب والا درجے پر ہے تو اس کا علم سیکھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے, ہے سنت ہے تو اس کا درجہ سنت پہ آ جاتا صحیح ہے صحیح تو اس انداز سے اس طریقہ کار کے مطابق اگر ہم علم دین سیکھنے کی جستجو رکھیں گے اب اس کا ایک آدمی کو خود ایک چارٹ بنانا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک پراپر طریقے سے جیسے ہم دیگر سارے کام کورسز وغیرہ پراپر طریقے کرتے ہیں تو علم دین کو بھی پراپر ایک کرنا چاہیے صحیح صحیح کہ میں نے نماز کے لئے یوں سیکھا روزے کا یوں سیکھا حج زکات کا میں نے یوں معاملہ سیکھا تو یہ جب آستہ آستہ بھی آدمی اس پر بار بار مطالعہ کرنا پوچھتے رہنا سیکھتے رہنا صحیح. سن کر سیکھ لینا صحیح. تو یہ سارا کا سارا اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے صحیح. اور بہت زیادہ اچھے نتائج اس کے اوپر جو ہے وہ اس صحیح. چیز کے آتے ہیں صحیح. تو اتنا کم از کم آدمی علم سیکھ لے صحیح. کہ وہ حلال و حرام کی پہچان اسے آ جائے صحیح. جو کمائی کر رہا ہے تجارت کا معاملہ ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کو درست طریقے سے وہ اپنی یہ بے و شیرا کے معاملات درست طریقے سے خرید و فروغ کے معاملات کر لے صحیح اور اپنی دیگر عبادات کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دے دے کم از کم یعنی یہ صورتیں تو وہ لازمی سیکھے اس کے بعد جتنا بھی ہے سے بہت سے لوگ ہوتے وہ ان کو پہیلیاں ہی سوچتی ہیں علم سیکھ رہے ہیں لیکن پہیلوں والا علم سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کسی جگہ ہم نے خاتون اگر مل جائے تو اس کو فوت شدہ مل جائے ہمیں کیسے پتا چلے گا مسلمان ہے نہیں مسلمان ہیں کسی ایسے جنگل میں مل گئی عجیب اگر سوالات عجیب غریب سوالات دہیز جی. کے حالانکہ منا بھی شرن ہے جی. ایسے سوالات جی. جس کا ہمیں نہ خود پتہ سامنے والا عالم جس سے آپ نے پوچھنا ہے وہ پتہ نہیں کتنی مصروفیت میں ہو گئے پتہ نہیں کس طرح کے معاملات کے اندر مشغول ہیں اور آپ نے اس سے وہ مسئلہ پوچھنا ہے جو کسی کو آج تک پیش ہی نہیں آیا صحیح اچھا یہ بات کب پوچھتے ہیں تو ان سے خود ہی ان سے سوال کر لینا کہ میرے بھائی آپ نے کبھی ایسی میت دیکھی کسی جگہ پہ جی بل کبھی آپ کے پاس تو کسی خالی کمرے میں بھی پتا ہو سگے رشتے دار ہوں والد کی بھی اگر میت رکھی تو آدمی اکیلا پاس نہیں جائے گا اور آپ کو یہ کہاں سے سوال مل گیا کہ اگر میت ہمیں وہاں مل جائے تو اگرچہ شریعت میں اس کا بھی حل موجود ہے اس کا بھی مسئلہ ہے لیکن ہمیں کم از کم ایسے سوالات جو ہمارے ہمارے لیے فائدے مند ہو یا کہ لوگوں کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے فائدہ مند ہو ورنہ عام کتنے مرضی سوال بنائے امام اعظم ابو حنیفا والا واقعہ یاد آتا ہے ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ موسا علیہ اخلاط والسلام کی نانی کا نام کیا ہے تو آپ نے اس کے ریپلائی میں کہا کہ رزو کے چار فرض ہیں تو اس نے کہا کہ حضور وہ موسا علی اصلاط والسلام کی نانی کا نام میں نے آپ سے پوچھا ہے وہ بتا دیجیے تو آپ نے پھر دوہرایا کہ وضو کے چار فرض ہیں اس نے پھر ریپیٹ کیا کہ میں آپ سے حضور وہ علیہ علی سلاۃسلام کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے قبر میں مرنے کے بعد وہ نماز کا سوال کیا جائے گا اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے لہذا پہلے جا کر وضو سیکھو اور موسا علیہ السلاط والسلام کی نانی کا نام جو ہے وہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا لہٰذا ہمیں وہی سوالات کرنے چاہیے جو مفید ہو ہمارے لیے بھی فائدے مند ہو حضرت امام محمد بن حنبل کا ایک قول ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا انسان کے لیے ایک وقت کا یا زیادہ دو وقت کا کھا تو اس کا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے لیکن علم وہ ہے کہ جتنی آدمی سانس لیتا ہے زندہ رہنے کے لیے علم کی حاجت اتنی اس کو ضرورت یعنی سانسوں کی مقدار کے برابر گویا کہ اس کو ضرورت ہے تو فرمایا کھانے سے بھی زیادہ مقدم وہ علم دین ہے اور یہ ہماری ساری کی ساری گفتگو وہ علم دین سے متعلق ہے حضرت ابو دردا رضی اللہ کو تعالیٰ نے آپ کے پاس جامع مسجد دمش کے اندر ایک آدمی پہنچا اور کہا میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں اور میری, میری کوئی غرض نہیں کسی کام کاج کے حوالے سے میں نہیں آیا مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ہم. میں اتنی طویل یہ مشقت جو سفر کی برداشت کر کے آیا اللہ ہوں ہو وہ پا حدیث پا دید پا دید رسول ایک سننے کے لیے اور آپ نے پھر وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے سے چلا دیتا ہے تو یہ جنتی راستہ ہے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں پانی کے اندر مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں تو علم دین جتنا ہو سکے آدمی سیکھتا رہے بالکل علم دین سیکھنا چاہیے اور علم وہ سمندر ہے وہ پانی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی طلب لگ جائے تو اب وہ پیاس اس کی وہ بڑھتی رہتی ہے چاہے وہ جتنا پیے گا اس کی طلب اور زیادہ بڑھتی جائے گی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے علم دین ساری دنیا میں عام کرنے میں مصروف عمل ہے کس انداز کے ساتھ علم دین کو پھیلا رہی ہے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم